أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تظليل وأرفل عليهم طيرا أبابيل سري في الحجرة پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہے اور یہ سرہ مبارکہ تیسرے پارے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو پانچ آیتیں بیس کے دماغ اور چاند حروف ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس سرح مبارکہ میں بیان کرنے والے واقعے کے ذریعے اہل مکہ کے توجہ اس ظالم بادشاہ کی طرف مبزور فرمائے کہ جس نے اپنے طاقت کے ذام اور طاقت کے بلبوتے پر مکہ کے حرم کو ملیامٹ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ یمن سے جڑ پڑا تھا کہ یہاں کے سارے احترام کو پامال کر دے جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس کے ارادوں میں ناکام کیا اسی طرح جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احام کے مخالفت کے کمر بستہ ہو گئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر مظانم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں ان لوگوں کو ابراہ کا واقعہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو کہ بہت پہلے نہیں ہو گزرا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ وہ بھی ہے کہ جو اس واقعہ کے جشم گیر گواہ ہے اصحاب شیل کے جو واقعات تاریخ روایات میں اور احادیث میں نقل کی گئے ہیں ان کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم ابرہان امیتا اس نے دیکھا کہ سارے عرب کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے قبائل بھی وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے ساتھ سامان تجرب بھی لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے مکہ کے رہائشوں کے معاشی حالات بہتر ہو گئی ہے اس کے ذہن میں یہ تقدیر پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اپنے مذہب عیسائیت کے نام پہ ایک عالیشان گرجا بنایا جائے جس میں ہر طرح کے تکلفات سے بھرپور اور دل بلانے کے سارے احباب موجود ہو اور لوگوں کو اس طرف راغب کر دیا جائے کہ اس وہ اس اصلی اور سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس تکلف اور خواہشاتی نفسانیت سے بھرپور اس کلیسا کی طرف متوجہ ہو اور یہاں آنا شروع کریں اور مکہ کا حج چھوڑ دیں جو کچھ آمان امان وہ وہاں کرتے ہیں وہ یہاں آ کر کے کریں چنانچے سنہا می جو کہ یمن کا ایک بڑا شیخ ہے اس نے اپنا ایک مصنوعی کعبہ کی بنیاد رکھی اور خوب دل کھول کر روپیہ خرچ کیا تیاری کے بعد جب اس نے لوگوں میں ڈنڈورک پیٹا اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا تو لوگ اس طرح سے متوجہ نہ ہوئے جس طرح وہ چاہتا تھا اس لیے کہ اس کے چاہت یہ تھی کہ حرم کی طرف جانے والے قافلے اس طرف موڑ کے آ جائیں اور اپنا تجارت یہاں کیا کریں تاکہ اس کی شہرت کو چار چاند لگ جائے اور ان کا علاقہ معاشی طور پہ بھی خوشحال ہو جائے اور ان کے مذہب کو بھی رواج مل جائے اس شخص کے اس عملی ارادے کو دیکھ کر عرب کو اور خصوصاً قریش کو اس پر بہت زیادہ غصہ آیا اور کسی نے غصے میں جا کر وہاں پر گندگی پہلا دی اور بعد روایت میں آتا ہے کسی نے جا کر کے وہاں اس کے قریب آگ جلائی اور اس آگ میں سے کچھ آگ اڑ کر کے جا کر کے اس عمارت میں لگ گئی جس سے گزر گیا جب ابرہ کو اس کے بارے میں علم ہوا تو جھنجلا کر اس نے पर شریف پر करने का کرنے کا ارادہ کر لیا اور صرف ارادہ ہی نہیں بلکہ اس 570 या پانچ سو ستر یا پانچ سو اکہتر ای سی میں ساٹھ ہزار کا ایک جنگجو لشکر تیار کیا جس میں سے بارہ ہاتھی اور उसने روایت کے روپ سے نو بڑے بڑے ہاتھی اس نے شامل کیے جس سے کہ ان ہاتھیوں کے گردنوں میں رسیاں دال کر اور دوسرے طرف ان رسیوں کو کابت اللہ کے دیواروں میں سوراح کر کے دوسرے طرف سے نکال کر باندھا جائے گا اور پھر ان ہاتھیوں کو مختلف سمتوں بگا دیا جائے گا اس طرح سے کابت اللہ شہید ہو جائے گا یہ شہر جب اپنے اس ارادے کو عملی جمع بنانے کے لیے وہاں سے نکلا راستے میں جو بھی چھوٹے چھوٹے قبائل آتے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کا یہ کہتا جو مخالفت کرتے انہیں یہ ملیامٹ کر دیتا اور جو مخالفت نہ کرتے تو ان کو وہ ساتھ لے کر کے چل پڑتا یہاں تک کہ یہ شخص حرم کے قریب ہی مینا کے ساتھ وادی محسر میں جا کر کے اس نے پڑاؤ ڈالا اور یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس نے حرم کے باشندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کی چنانچہ رواج میں آتا ہے کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلیب کے دو سو اونٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا عبد ان کے پاس آئے تو اس شخص نے ان کو بڑا احترام کے ساتھ بتایا اور کہا کہ بتائیے کس لیے حاضر ہوئے ہو چونکہ یہ قریش کے بڑے سردار بھی تھے اور کعبہ کے متولی اعظم بھی ڈاکٹر مطلب کہنے لگا کہ بھائی میں اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ میرے اونٹوں کو میرے حوالے کر دو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم کعے کا متولی عظم ہو اور اس بارے میں گفتگو کرو گے لیکن مطالبے کو لے کر میرے سامنے حاضر ہوئے ہو تو عبد کہنے لگا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اس لیے میں انہوں کا مطالبہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور کابے کا مالک کوئی اور ہے ہے اللہ کی ذات وہ جانے اور تم جانو وہ شخص نے وہ اونٹ عبد المطلب کے حوالے کیے وہ یہاں پہ حاضر ہوا اور یہاں کے لوگوں سے کہا کہ راستے کو خالی کر دو سب نے تواف کی, کی اور کے اللہ سے دعا کی, کی ہم اس لاؤ لشکر کے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تو اپنے اس حرم کے احترام کی حفاظت فرما دیں اور اس نے حکم دیا کہ بھئی یہاں سے سارے لوگ نکل جاؤ پہاڑیوں اور دھروں میں چلے جاؤ وہ لوگ نکل گئے جب یہ لوگ وادی محصر سے ارادہ باندھنے لگے حرم کے طرف آنے کی تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے گروہوں کی صورت میں آ رہی ہے ان کے اوپر اور خلاف معمول آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دیکھا کہ وہ جن کے گروپ کے گروپ ان کے سروں کے اوپر آ کر کے پڑ پڑنے لگی اور ان میں سے ہر ایک کے ایک ایک پنجی میں اور ایک ایک چونچ میں ایک چھوٹی سی پتھر ہے انہوں نے وہ ان پر مارنے شروع کیے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان چھوٹے چھوٹے کنکروں سے وہ کام لیا کہ جو کام ایک گولی کر سکتی ہے کہ وہ جسمی رکھتی دوسری طرف سے نکل جاتی اور نکلنے کے ساتھ ہی وہ ایسا زہریلا مادہ ان لگنے والوں کے جسموں میں چھوڑ جاتی کہ جس کے ساتھ ہی وہ لوگ طرف طرف کر کے مردار ہو جاتے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح سے وہ لوگ ناکام اور نامراب ہو کر کے لوٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارکہ میں مکہ کے دین اسلام کے مخالفت کرنے والوں لوگوں کی توجہ فیل کی اس واقعہ کی طرف متوجہ فرمایا ہے یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے روایت کے مطابق تقریباً پچاس دن پہلے پیش آیا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد محربان نہایت رحم کرنے والا ہے علم طرح کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا فعل کا جیسا کیا تیرے رب نے بے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ علم یج القاعدہ ہوں کیا نہیں کیا ان کے خفیہ تقبیروں کو فی تجزیل غلط وہ اور بھیجے ان پر طیرن اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جانور جو دیتے ان پر پتھر احادیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ عرفات اور مینا کے درمیان وادی محصر میں تھے اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب حاجی سے عرفات کے طرف جائیں تو اس وادی محصر میں تیزی کے ساتھ جائے یہاں پہ ہلکے قدموں کے ساتھ جائے اور یہاں دیر نہ کریں اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پڑا ڈالنے والے قوم پر اللہ نے آزاد ناز فرمائی اللہ کا ارشاد ہے فج عالحم پس ان کو کاسیم معقول جیسے کایا ہوا بھوسا ہوتا ہے جو بیل اور گائے وغیرہ کا کر خود چھوڑ دیتے ہیں انہیں یعنی ایسا پراگندہ منتشر اور مفتضل بدسورت نکمہ اور چھڑا چھورا کر کے رکھ دیا کہ وہ کسی کام کے نہ ہے اللہ تبارک و بتانا اپنے مخالفت کرنے والوں کو بعد مرتبہ دنیا میں بھی ایسے عبرت ناک دے کر مثال بناتے ہیں آخرا الحمد الحمدللہ رب العالمین